عمّا بعد قرر بالله من الشيطان بسمه بسم الله الرحمن الرحيم يا أجل الذين الله فقط تقاتلي ولا تموتن إلا بعنكم مسلمون صدق الله عليكم العظيم إن الله فرملاك فتفوا يصدون النبي يا أجل الذين آمنوا اشتدوا عليك وسلمون تجلينا صلى الله على النبي الكريم عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يارب الله الصلاه والسلام عليك يا خبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي على المتدين الصلاه والسلام عليك يا قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ جس وقت کی ہے اس میں سیرہ تبارک وطالعہ نے دو باتوں کا حکم دیا پہلی بات جس کا حکم نکائد مبارکہ میں دیا گیا مزید ہے کہ کا خود وا اللہ سے ذرا اور دوسری بات جو اطاعت و کریمہ میں کی اور اس حکم دیا گیا وہ ہے بلا تم سن بن تم اور تم حرج نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تو میں یا تو وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ولاسموسن وامسن سمون اور تھرگس نہ مرو مگر اس حالمے کی سن مسلمان ہو اللہ تبارک و تعالی جو خالص کائنات ہے اور تمام مال و اصب دنیا و مافیحا کا مالک حقیقی ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مبارک و تعالی مالک و مخار ہے اور کائنات اور اس کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے اور یہ بات بھی حق ہے اور مسلمان کا اس پر عقیدہ ہے کہ موت حق ہے موت سے مفر نہیں موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا اور موت سے بچ نہیں سکتا ہے جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے وہ اس وقت پر آ کر رہے گی اور کھاو کسی مضبوط قلعے میں ہی چونا اپنے آپ کو چھپا لے اپنے خیال کے مطابق لیکن موت وہاں پر بھی پہنچ جائے گی پرانے کریم میں اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا ائی الموت ولو المعود وقت ورود ورودی مت کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی تم وہ خاتم جو ہے مضبوط سے مضبوط کلے میں ہی کیوں نہ ہو موت میں وہاں بھی پہنچ جائے گی تو یہ ایک حقیقت مسلمان کا اس پر ایمان ہے مسلمان کا اس پر عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میدان محکر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اپنی عمر کا ایک ایک معاملہ جس کے بارے میں بات فرف ہوگی اور اس کی جواب دیہی اس کو کرنا ہوگی اور اس کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب اللہ کے ضرورت ہے وہ دینا ہوگا کہ پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے اس کو مانتا ہے تو جب یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور مسلمان ان ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے عصائد کریمہ میں یہی حکم دیا گیا اس طب کا توقع نہ صرف یہ کہ یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف رکھو بلکہ یہ فرمائیں کہ ڈرنا اور خوف کرنا جو ہے صرف نام کا ہی نہ ہو صرف زبان سے جناب کہتے رہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے جو اللہ کا خوف ہے میں اللہ سے بہت جو ہے وہ خواہش رہتا ہوں اور اللہ سے میں ڈرتا رہتا ہوں یہ صرف جو ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے نام کا ڈرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرمایا حق کا دقات ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے یعنی کمال کا ڈر ہونا چاہیے کمال کا خوف ہونا چاہیے اور تقوی کا کمال ہونا چاہیے یہاں یہ حکم ایک جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو یہ یہاں پر حکم دیا گیا کہ کمال تقوہ جو ہے تمہیں حاصل ہونا چاہیے جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جناب یہ کام تمہیں کرنا ہے اور یہ کام ایسے کرنا ہے جیسا کہ اس کام کے کرنے کا حق ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی پورے طور پر اور اچھے طریقے سے اور اس کے اس کام کا جو کمال ہے اس کمال کے ساتھ جو ہے یہ کام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف جو ہے کھانا پوری کر دی جائے اور اس طرح سے جو ہے جناب یہ کہا جائے کہ بھائی میں نے کام کر دیا ہے یہ ہم دنیا میں اپنی جو ہے وہ عام آم آم جو زندگی ہے اس میں ہم جو ہے یہ اس طرح سے اپنے کام اور اپنے معاملات جو ہے وہ انجام دیتے ہیں دوسروں سے کراتے ہیں تو یہ تاکید کرتے ہیں تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ ایک طب اللہ حق کا سکات ہوں اللہ سے ڈرو لیکن ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ سے کامل طور پر اور پورے طور پر مکمل طور پر اللہ سے خوف کیا جائے گا اللہ سے ڈرا جائے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کام ہم سے ایسا ہو کہ جو مرضی خدا بندی کے خلاف جب کامل طور پر اللہ کا بندہ اس سے ڈرے گا تو پھر اس کی مرضی کے خلاف جو جی ہے کوئی کام اس سے ہو نہیں سکتا ہے وہ ہر وقت مرضی خدا بندی کو پیش نظر رکھے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام ہے تو وہ اس کو نہ کرے آج جس قدر بھی جو ہے برائیاں اور جس قدر بھی جو ہے کس کو فجور پھیلا ہوا ہے اور جرائم ہو رہے ہیں اور مافیے تو نافرمانی کا دور دورہ ہے یہ سب جو ہے جناب اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈر رہے ہیں اور جیسا کہ اللہ سے خوف کرنا چاہیے ویسا خوف مسلمانوں کے دلوں سے رخصت ہو گیا ہے خوف خداوندی جو ہے وہ دل و دماغ اور ذہن سے بالکل جو ہے مح ہو چکا ہے مٹ چکا ہے تو اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے سب کو وجود نافرمانی معافیت اور جو ہے اللہ کے جو ہے وہ مرضی کے خلاف جو ہے وہ تمام جو ہے آج ہم سے کام ہو رہے ہیں جو اللہ اس کی رسول کی مرضی کے خلاف ہے. آج ہم سے کون سا ایسا کام ہے کہ جو مرضی الہی کے مطابق ہو رہا ہوں. ہم اگر سے بظاہر کتنا ہی جو ہے وہ کچھ ہوں کہ جناب ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ساری باتیں یہ سارے معاملات ہمارے جو ہیں بظاہر جو ہے وہ رسمی بھی ہی ہیں حقیقت جو ہے جیسے کہ اس کے ڈر سے ہمیں جو ہے اپنے معاملات انجام دینے چاہیے اس طرح سے ہم انجام دیں گے آج یہ سوچ یہ رشوت یہ غصب یہ چوری یہ ڈچیتی یہ قتل و غارت اور یہ جو ہے جعلی دہشت گردی یہ سب کیا ہے یہ سب جو ہے خوف خداوندی مندی ہو جانے کا نتیجہ ہے اور اللہ کے جو ہے وہ خوف سے ہمارے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے اور یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ڈر کن کو ہوتا ہے کون اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بھی قرآن نے ہمیں بتلا دیا قوب خدا بندی کن کے دلوں میں ہے اور اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے وہ کون ڈر رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے کہ ان نما یکس وی عبادی علما کے اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں یعنی علماء ہی ڈرتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کیا جو ہے کوئی عالم دین اپنی بیوی بی کو ننگے سر گھماتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کیا کوئی عالم دین اپنی بیگم کو اپنے دوستوں سے ملاقات کراتے ہوئے نظر آتا ہے کیا کوئی عالم دین صاحب علم جو ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے جو ہے یعنی دوستوں کے سامنے لے جا کر ان سے تعارف کراتا نظر آتا ہے کیا کوئی عالم دین اپنی اپنی اہلیہ کو جناب کسی بھی ایسی عام جگہ پر دوستوں اور جناب اعزہ کے ساتھ جو ہے پوسٹ بنواتے ہوئے فوٹو کھنچواتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتا ہے ایک دو باتیں نہیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا یہ فرمان حق ہے قرآن کا یہ فرمانہ بالکل جو ہے اپنی جگہ پر بالکل ایک حقیقت ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں علم ہے جو علم ہے جو صاحبان علم ہے وہی جو ہے اللہ سے ڈر رہے ہیں وہی اللہ سے خوف کھا رہے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں اس پرستم دور میں کیا ہو رہا ہے کہ آج اس پرستاً دور میں ہو یہ رہا ہے کہ جناب علماء سے متنوع کرنا علماء کی برائیاں کرنا اور علماء کے بارے میں طرح طرح کی بھپتیاں کسنا علماء پر طرح طرح کی ٹیچر اٹھانا علماء کے بارے میں نا سیبا اور نہ نا, نا کاشتہ کلیمات کہنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے حالانکہ اور نے تو یہ فرمایا کہ انلما یکس الحم انفزاد العلما کہ اللہ سے علماء ڈرتے ہیں بات یہ اس لیے ہے علماء کے بارے میں یہ رویہ مسلمانوں کا نام کے مسلمانوں کا اس لیے ہو چلا ہے کہ جناب آج کے دور کا یہ نئی روشنی کا مسلمان اپنی خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی ایاتی میں اپنی قرانیت میں اور اپنے جو ہے غلط طریقوں کو استعمال کرنے میں علماء کو اور مولویوں ہی کو ایک رکاوٹ سمجھتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ رویہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور علماء کے بارے میں جو ہے اس کی یہ روی سوچ لیے حالانکہ علماء کے بارے میں علماء کی اسان کیا ہے یہ تو سرکار ظالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین آپ پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات آپ پڑھیں عالم تو بہت بڑا عالم ہو جانا اور جو ہے عالم دین بن جانا اور پھر یہ کہ عالم دین بن کر جو ہے جناب وہ صاحب عمل ہو تو یہ تو بہت بڑی جان ہے میں تو آپ کو بتلاؤں کہ جب یعنی عالم جی کی وہ تنظیم کے لیے جب ہوتا ہے علم کی جب وہ تنظیم باندھتا ہے یعنی جب وہ طالب علم بنتا ہے اور علم دین کے راستے پر وہ چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے جب اس ارادے سے اور اس نیت سے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آپ دیکھیے اس کا مقام کیا ہے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوش کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچاتے ہیں فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں یعنی فرشتے اس طرح سے جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں اس کا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہیں اپنے مکتب اپنے دار العلوم اپنے مدرسے کی طرف وہ جب جاتا ہے تو یہ تو جناب سمان طالب علم میں اس کی یہ اس کا یہ اعزاز ہے اور اس کا یہ مرتبہ ہے اور جب وہ پورا عالم بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے اور پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے تو وہ بھی حدیثری میں بیان فرما دیا فرمایا کہ عالم دین یہ جو میں باتیں عالم دین کی کر رہا ہوں یہ مطلق عالم دین نہیں سمجھیں آپ بلکہ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کا عمل ہو جو جس کے پیشے نظر اللہیت ہے جس کے پیشے نظر خسنودی روزی باری تبارک بت آلہ ہے اس ان علماء کی میں بات کر رہا ہوں میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی تقریر سے جن کی زبان سے جن کے ذکر سے جن کے بیان سے اور جن کے عمل سے زیادہ الہی تازہ ہو جائے کرتی ہے اور جن کے دیکھنے سے اللہ اس کا پھول یاد آ جاتا ہے جن کے دیکھنے سے اور جن کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان منور ہو جاتا ہے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں میں عالم ایسی جو بات کر رہا ہوں اس سے مراد یہ نہیں کہ جو جناب فرفڑ فر جو ہے عربی زبان بول لے عربی کا ترجمہ کر ڈالے حدیث کا ترجمہ کر دے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر دے یہ جو ہے عالم کی یہ تعریف نہیں کہ جو عربی جانتا ہو جو فارسی جانتا ہو جو فارسی اور عربی کا ترجمہ کرنا جانتا ہو جو قرآن کریم کی آیتوں, آیتوں کا ترجمہ کر ڈالے آ, آ, آ, آ, یعنی عوام کی نظر میں اور عوام کے نزدیک جو ہے وہ عالم کی غالباً یہی تعریف ہے مگر یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ عالم دین وہ کہ جس, جس جس جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں قرآن میں فرمایا کہ انا سواہن اباد ان علما کہ آ, علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ ببارک بطالہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا یعنی فرمایا کہ مجھ سے ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو جو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرے گا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے کسی قسم کی نافرمانی کا صدور ہو اس سے کسی جو ہے وہ اس کو فضور کا جو ہے انتخاب ہو آج جس کو فجور کا جو انتخاب ہو رہا ہے یہ سب اللہ تبارک وطالعہ کی خشیت دلوں سے رختص ہو جانے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے اس لیے جو ہے آج یہ خرابی اور یہ فساد جو ہے جو اس دنیا میں اور اس معاشرے میں اور اس دور میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اخلاق کا اللہ سے ڈرنا کی طرح کا تھا کیسے اللہ سے وہ خوف کرتے تھے ان کے دلوں میں کیسے خشیت الہی موجود تھی اور کس طرح سے وہ پاک باق, باق لوگ وہ بل سے کچھ کیا کس طرح سے اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے تھے اور آج ہم ان کی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ اپنا بھی جو جائزہ لیں کہ ہمیں کتنا ڈر ہے اللہ کا حضرت ہیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک کرو کہ جب نام اعماد اللہ کے حضور تیز ہوں گے اللہ کے حضور نامل کھولے جائیں گے اور منہوں پر لبوں پر مہر لگ جائے گی سوریہ یاسین پڑھنی اللہ فواہی بتائی ارجن ہوں کہ منہوں پر مہر لگ جائے گی ہاتھ اور پاؤں اللہ کے حضور گواہی دیں گے جسم کا ہر ہر عز اللہ کے حضور رپورٹ پیش کرے گا کہ اس تیرے بندے نے ہم سے اے اللہ یہ یہ جی کام لیے ہیں تیری نافرمانی فرمانی کہ یہ یہ جی کام ہم سے کرائے ہیں تو حضرت سیدنا عمر ان خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدہ شوق و نصرت پر جب پہنچے ہیں تو ایسی غشی تاری ہو گئی کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر امن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے حضرت ذرارہ بن اوفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر جب پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے فیضا نقیرہ فن ناپور جب یہ ایسے کریمہ پڑھی کہ جب پھول پھونکا جائے گا تو خشیت الہی ایسی ان پر تاریخ ہو گئی کہ نماز فجر پڑھتے ہو، ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کا بفار ہو گیا حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آئدہ کریمہ پڑ رہے تھے نماز فجر میں کہ ان لدینا ان کالم وطعاما ذا و وعذابا کا کہ لوگوں ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور ایسا کھانا ہے کہ جس سے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے وہ عذابن علیمہ اور ہمارے پاس تکلیف دینے والا اور اذیت دینے والا عذاب ہے جب اس شاید کریمہ پر وہ پہنچے ہیں اور اس کے مقوم پر اور اس کے ترجمے پر جب غور کیا ہے تو ایسی غسی تاری ہوئی ہے ایسی بے ہوشی تاری ہو گئی کہ اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کا مثال ہو گیا اب اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارے اسلاقے جن کے دلوں میں ایسے خسیعت الہی موجز آپ ذرا غور کریں ہم بھی تلاوت قرآن کریم پڑھتے ہیں نمازوں میں ہم ان آیت کی تلاوت کرتے ہیں ان آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سنتے بھی ہیں تو کیا آج ہمارے دل پر اور ہمارے جسم پر کیا کیا یہ کبھی ایسی کیفیت ساری ہوئی ہے کیوں نہیں وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل کساوت کا شکار ہو گئے ہیں ہمارے دل پتھروں سے سخت ہو چکے ہیں پتھر تو پھر بھی اللہ کے حضور اللہ کے خوف سے وہ گر جاتا ہے اس میں تو پھر بھی پانی کے چشمے نکل آتے ہیں لیکن دل کی تثاوت ہماری اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے پرانے قریب میں ہماری تقاوت کل کا ذکر اس طرح سے بیان فرمایا گیا تم کثرت قلوب اظہاری گیا پہ یا کل پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے سخت نہیں بلکہ فرمایا کہ پتھر کی طرح ہو گئے اور آگے فرمایا نہیں پتھر کی طرح نہیں اوشد دو قصبہ بلکہ کسابت میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور پتھر سے زیادہ سخت اس لیے فرمایا کہ او اشد دو او اشد و قصبہ وہ نہ مینہا لمائیں تو انہار پتھروں میں سے بعض پتھر تو وہ ہیں کہ جن سے پانی بھی بہت نکلتا ہے تو کیا کبھی ہمارے دل جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے الہی سے کبھی جو ہے وہ کاپے ہیں کبھی ان پر جو ہے ہوئی ہے اور د.. یہ رسکت کا طاری نہ ہونا کیا ہے یہ.. یہی ہے کہ دل جو ہے وہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ قرآن کریم سنتے ہوئے بھی ہمارے دلوں پر کوئی رسکت تاری نہیں ہوتی اور پہاڑ جس کو ہم اتنا طاقتور اتنا اتنا سخت سمجھتے ہیں قرآن کریم کے اس پہاڑ کی سختی کیسی ہے فرمایا کہ یہ قرآن کریم وہ ہے کہ لو لنط حاضر قرآن من خاص اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا کہ یہ پہاڑ قرآن کی حقیقت کو اور قرآن کی ماہیت کو اور قرآن کی جو ہے وہ حقیقت کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ ریزے ریزے ہو جاتا اور یہ پھٹ جاتا اور یہ ریشہ ریشہ ہو جاتا تو یہ قرآن کریم آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں لیکن آج جو ہمارا عالم ہے وہ ہم خود جانتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں کا حال کیا ہے ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم پڑھا جائے بتلایا جائے لیکن کبھی جو ہے دل پر جو ہے یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اللہ کا یہ پیغام سنایا جا رہا ہے اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے قرآن کریم ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور ہم سے جو ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے تھا ویسا ڈرنا چھوڑ دیا ہے اور جب ہم نے اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے تھا ویسا ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد ہم نے ایک اللہ سے ڈرنا چھوڑا تو ہمارے ارد گرد کتنے ڈر جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں ہم نے آج اپنے دلوں سے اللہ کے ایک خوف کو رخصت کر دیا ہمارے دلوں کے اور ہمارے ارد हैं کتنے خوف جو ہے جمع ہو گئے ہیں اللہ کے یہ بندے جو اللہ سے ڈرتے تھے تو پھر یہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے ظاہر ہے کہ جب ہم, ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر سارے گھر ہم پر بھی مسلط ہو گئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر سے گزر رہے تھے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے بازار ہے اور جناب لوگ جمع ہیں یہ ہجوم کیسا پتہ چلا کہ جناب راستے میں ایک شیر آ کر بیٹھ گیا ہے جو راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے ادھر جا نہیں رہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شیر کا کان پکڑ کر جا کر فرمایا کہ تو اللہ کے بندوں کا راستہ کیوں روکے ہوئے جا جنگل جا تو اس سے تو وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے اس سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے تو بات دراصل یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ سے جمنا چھوڑ دیا ہم ہر چیز سے جمنے لگ گئے آج اگر ہمارے سامنے اچانک اگر چوہا بھی آ جائے تو جناب ہم ڈر کے مارے جو ہے بدک جاتے اور بھاگ جاتے ہیں یہ اللہ سے نہ ڈرنے کا جو ہے نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کوئی شخص اپنے آپ کو مطمئن اور معمون اور محفوظ اور پرسکون جو ہے محسوس نہیں کرتا ہے سینکڑوں قسم کے خوف جو جناب اس پر ساری ہیں اور سینکڑوں قسم کے خوف جو ہے ان کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن یہ اللہ والے یہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں کہ جن سے ساری خدائی ہی ڈرتی ہے یہ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدائی سے یہ ساری خدائی ہی جو ہے ان سے ڈرتی ہے تو آپ عائد کریمہ کے مفوم کو سمجھے فرمایا کہ اللہ سے جیسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تم تن اللہ عن کہ تم ہر قسمت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی تمہاری ہر حالت جو ہے وہ ایسی نظر آئے کہ تم چل رہے ہو تو معلوم ہو کہ مسلمان چل رہا ہے تم کھا رہے ہو تو معلوم ہو کہ مسلمان کھا رہا ہے تم بات کر رہے ہو تو معلوم ہو اور ثابت ہو کہ مسلمان جو بات کر رہا ہے گفتار میں کردار میں اور ہر طرح سے جو تمہارا مسلمان ہونا جو وہ ظاہر ہو آج آپ دیکھیں کہ کیسا لہو و کا زمانہ ہے قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ تم تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم جو ہے مسلمان ہو حالت اسلام ہی میں تم, تم... تم... تمہاری موت واقع ہو حالت اسلام ہی پر تمہیں تمہیں موت آئے لیکن آج اس کو کجور اور لہو و کا زمانہ کیسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا زمانہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور وہ آج دیکھ لے اور اس سے سبق حاصل کرے لہو و کا ایسا دور دورہ ہے کہ جناب لہو و پر ایسے جو ہے جناب آصف ہو چکے ہیں کہ جناب نماز چھوٹ جائے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے روزہ چھوٹ جائے تحج چھوٹ جائے لیکن لہو وئی نہ چھوٹے آپ اور ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارے معائنے میں ساری باتیں آ رہی ہیں صبح کا دن ہو اور جناب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ جناب وہی چند اللہ ماشاءاللہ وہی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے باقی سارے ٹیلی ویژن کے آگے سجے ہوئے ہوں گے ٹیلی ویژن کے آگے سجے ہوئے ہوں گے کان سے اور اگر یہ موقع نہیں ہے تو جناب کان سے ریڈیو جو ہے بندا ہوا ہوگا حد ہے کہ لیٹرین میں بھی اگر گئے ہوئے ہیں تو جناب ریڈیو جو ہے جناب وہ پاکٹ میں ہے اور جناب ہاتھ میں ہے اور کان سے جو وہ لگا ہوا ہے کمرۂ امتحان میں اگر طالب علم ہے تو اس کا جو ہے جناب کان سے سننے کا آلہ جو ہے وہ کان میں لگا ہوا ہے حافظ خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں پتہ چلا کہ صاحب جو ہے مصروف ہے کرکٹ سننے میں مصروف ہے کسی وقت اور آ جانا ہے یہ سب یہ کیا ہے لہب و کا یہ ایسا دور دورہ ہے قرآن نے تو یہ فرمایا کہ تمہیں موت آئے تو جناب حالت اسلام پر تمہیں موت آئے تو مسلمان ہی کی حالت میں اسلام ہی کی حالت میں مرو اور آج زندگیوں کا کیا عالم ہے زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے کہ جناب کھانا کھا رہا ہے پتا چلا کہ جناب روح جو ہے کپڑے منصولی سے پرواز کر دی ہے سویا ہوا ہے پتا چلا کہ جناب جو وہ روح جسا کہ خاکر سے جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے زندگی کا کیا بھروسہ ہے زندگی کا کیا ٹھکانا ہے کہ کیا یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیا ہمیں یہ قوب خداوندی بندی رخصت ہو جانے کا تو نتیجہ ہے کہ جناب ہم جو اللہ میں مصروف ہے تمہیں خبر ہے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا اثر ہوگا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ موت آئے تو جناب ہم نماز پڑھ رہے ہوں موت ایسی سو ایسی حالت میں آئے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم ضرور شریف پڑھ رہے ہوں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت طلاق و سلام پڑھ رہے ہوں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا وف کر رہے ہوں یہ صورت کب ہوگی یہ حالت ہماری کب ہوگی کہ جب ہمارے دلوں میں خوف خداوندی بندی موضمن ہوگا تبھی تو ہم جو ہے ان معمولات میں مصروف ہوں گے تبھی تو جو ہے ہم, ہماری یہ حالت ہوگی تو عجیزان گرامی آیت کریمہ نے اللہ سبارک وتعالیٰ نے ہمیں ان دو باتوں کا ہمیں درخ دیا ہو کہ دیا کہ اس اللہ حق کا تو یہ اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ویسے کرو جیسا کہ اللہ سے جبنے کا حق ہے اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے تمہیں کہ تم جو ہے وہ حالت اسلام میں ہو یعنی ایسے عمل میں مصروف ہو تمہارا عمل ایسا ہو تم ایسے معمولات میں جو ہے مشغول ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے جو ہے مطابق ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی فجرودی کا وہ عمل جو ہے وہ باعث ہو اللہ سے و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفی گنت فرمائے وہ آپان الحمد للہ رب العلم